السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبؤث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته على يوم الدين وبعده معزز و, ناظرین و مشاہدین و مشاہدات کئی ہفتوں سے لگاتار ہماری گفتگو قبروں سے متعلق بدعت پر ہو رہی ہے اس سے پہلے بہت ساری بدعت کا تذکرہ ہم نے کیا قبروں سے متعلق آج بھی جس بدعت کا ہم تذکرہ کریں گے وہ بھی قبروں ہی سے متعلق ہے اور وہ ہے قبروں پر گنبت بنانا آج کل جو قبریں ہیں جنہیں لوگوں نے مزاروں میں تبدیل کر دیا ہے اور جہاں جانے سے انسان کو دنیا یاد آتی ہے مال یاد آتا ہے اور وہاں قبروں پر جانے سے آخرت اور موت کے بجائے انسان کے اندر دنیا سے تعلق پیدا ہوتا ہے جس مقصد کے لیے قبروں کی زیارت مصنون قرار دی گئی تھی شریعت کے اندر مشروع قرار دیا گیا تھا آج وہ چیز مزاروں سے فوت ہو گئی ہے اور وہاں جانے کے بعد انسان کو موت اور آخرت کے بجائے دنیا یاد آتی ہے کیونکہ وہاں عورتیں بھی آتی ہیں میک اپ کر کے آتی ہیں قوالیاں ہوتی ہیں اور گانے وہاں ہوتے ہیں اس طریقے سے عورتیں اریا اور فوش لباس پہن کر کے باقاعدہ مزاروں پر آتی ہیں اور بلکہ صورتحال تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مزاریں تفریح گاہ بن گئی ہیں لوگ عید کے ایک دو دن کے بعد جہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور تفریح کے لیے وہیں مزاروں پر بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں تو یہ چیز آج بہت عام ہو رہی ہے کہ لوگ مزاروں پر آخرت کی یاد کرنے کے بجائے دنیا کے لیے اور مال کے لیے اور اس طریقے سے اور دیگر مقاصد کے لیے جاتے ہیں آج یہ مزارے میرے بھائیوں اس پر یعنی تحقیق بھی ہو چکی ہے اور کتنے اس طریقے سے واقعات بھی رونما ہوئے کہ آج مزاروں پر بدکاریاں ہوتی ہیں اور وہاں انسان اپنی خواہش خواہشات کو اور حوث کو بجھانے کے لیے جاتا ہے وہاں پر باقاعدہ کمرے بنے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ناجائز طریقے سے جو لڑکے ہوتے ہیں خوبصورت ان کے ذریعے سے انسان اپنی شہوتوں کو پوری کرتے ہیں عظب بن ذالک یہ ساری چیزیں آج قبروں پر عام ہیں مزاروں پر یہ ساری چیزیں عام ہیں اور یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں کتنے واقعات آپ کے ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں جہاں پر مزار پرستی کثرت سے رائج ہے اور اسے ہی ان عرب ملکوں کے اندر جہاں پر لوگ مزار پرستی جیسی لعنت کے اندر ملوث ہیں وہاں پر اس ری کے واقعات ہوتے ہیں اور اخبارات اور جرائد کے اندر باقاعدہ بیان بھی کیے جاتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے تو آج یہ سب جو مزارات ہیں یہ سب برائی کے اڈے بن چکے ہیں قبروں کی زیارت شریعت کے اندر مشروع قرار دی گئی تھی آخرت کی یاد کے لیے موت یاد کرنے کے لیے لیکن یہاں پر آنے کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں آداتی ہیں بلکہ انسان تفریح کے لیے وقت پاس کرنے کے لیے اور اور دیگر مقاصد کے لیے آج مزاروں کا رخ کرتا ہے جہاں بہت ساری بدعتوں نے جنم لے لیا خبروں کے تعلق سے وہیں پر ایک بدعت یہ بھی ہے کہ خبروں پر لوگ گنبت بناتے ہیں حالانکہ گنبت بنانا یہ حرام شریعت کے در ناجائز ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سری خلاف ورزی ہے اللّہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعن فرماتے ہیں کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر اوزاد علیہ اوزاد علیہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ بنانے سے یا قبر کو بڑھانے سے اس پر کچھ زیادہ کرنے سے منع کیا ہے آپ کی حدیث صحیح حدیث ہے سنن کی روایت ہے اور یہ حدیث واضح طور پر زیادہ کرتی ہے کہ انسان قبر کے اندر کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکتا نہ وہاں نہ قبر کو پختہ کر سکتا ہے نہ وہاں پر عمارت کھڑی کر سکتا ہے نہ قبر کو ایک بالش سے زیادہ منشی کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے قبر کو چونا گچ کرنے سے منع کیا گیا اور قبر پر گنبد بنانا یہ بھی اس کے اوپر زیادہ کرنے میں شامل ہے لہذا گنبت بنانا کسی بھی طریقے سے حرام ہے یہ ناجائز ہے کسی بھی طریقے پر جائز نہیں ہو سکتا کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے پر کی خبر پر گنبد ہے لہذا خبروں پر گنبد بنانا کیسے حرام ہوگا یہ بے شارے یہ جاہل ہیں مسکین ہیں یہ نہ نے تاریخ کا علم ہے نہ قرآ و سنت کا علم ہے اور جہالت ہے ان کے پاس اس قدر کہ یہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کب گنبت بنایا گیا ان مسکینوں کو نہیں معلوم کہ ترکیہ کے دور میں بنایا گیا ترکیہ کے دور میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گنبت بنایا گیا اور ظاہر بات ہے جو جسے ترکیہ نے کیا ہوئی اللہ ہوسول کی وفات کے بعد آپ اور قرون مفضلہ کے بعد جو چیز ایجاد کی جائے وہ دین کا دین کی حیثیت کیسے اسے مل سکتی ہے کتنی صدیوں کے بعد انہوں نے آ کر کے گنبت بنایا گنبت خضرہ آج اس گنبت کے نام پر باقاعدہ دین وجود میں آ گیا ہے ان کا کپڑا اسی رنگ کا ان کی ٹوپی اسی رنگ کی ان کا لباس اسی رنگ کا اور اس طریقے سے ان کا امامہ اسی رنگ کا یہ ساری چیزیں آج لوگوں نے بنا لی ہیں یہ کب پیدا یہ کب بنایا گیا اللہ کےسور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو سالوں کے بعد یہ چیز ایجاد کی گئی لوگوں نے بنایا تو یہ کیسے دلیل بڑھ سکتی ہے یہ جی؟ چیز سوچنے کی بات ہے یہ یعنی کس قدر مسکینیت ہے کس قدر جہالت ہے یہ کہ لوگ کئی صدیوں کے بعد عمل کیا گیا اور اسے لوگ آج سنت سمجھتے ہیں لوگ اسے دلیل لیتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں شریعت کے اندر حرام ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ بھی زیادہ کرنے سے اس میں کچھ بنانے سے آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے لہذا گنبت بنانا بھی شریعت کے اندر یہ حرام اور ناجائز ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی تعلیمات ہیں اور آپ کی حادیث ہیں ان کے ان تمام احادیث کے خلاف ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں انہیں میں سے نقصان یہ ہے کہ خبروں پر ابا بنانا یا گنبت بنانا یہ مردوں کی تعظیم اور عبادت کا ایک ذریعہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قبر والا جو ہے پہنچی ہوئی شخصیت ہے اور لوگ آ کر کے وہاں پر یعنی ان کے بات کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے لیے ان سے دعا کر سکتے ہیں اور ان اور ان کو وسیلہ بنا سکتے ہیں بلکہ شرک بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ ان کی تعلیم عبادت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے اس لیے بھی شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ فضول خرچی ہے اور فضول خرچی اسلام کے اندر حرام ہے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں بچارے وہ جو پر پٹیوں میں رہتے ہیں اور اس طریقے شامیانوں میں رہتے ہیں اور مختصر چھوٹا سا گھر جھوپڑا بنا کر کے رہتے ہیں وہ لوگ ان کو گھر بنا کر کے انسان نہیں دیتا ہے اور یہ ساری دولت جا کر کے وہاں خرچ کر دیتے ہیں جہاں کوئی فائدہ نہیں ہے جو شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ جو مالدار لوگ ہیں عمرہ ہیں ان کی مباہات اور فخر کا بھی ایک ذریعہ ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے بجائے انہی بدات اور شرکی کے اڈوں کو بنانے میں لگاتے ہیں اور فخر اور مباحت کے ایک ذریعہ لوگوں نے بنا لیا ہے اس یہ سی بھی چیز شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے یہ سب اس کے نقصانات ہیں اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہود و نصارہ کی مسابیت ہے ان کی پیروی ہے اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے اور رمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں یہود و نصارہ اہل کتاب کی مشابہت اور ان کی نقالی اور ان کی تقلید اختیار کرنے سے منع کیا ہے تو یہ بہت سارے نقصانات ہیں گنبد بنانے میں قبا بنانے میں جو آج کل خبروں پر لوگ بناتے ہیں لہذا یہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے ناجائز ہے کھلی ہوئی بدعت ہے واضح بدعت ہے سنگین بدعت ہے لہذا اس سے بچنے کی ہمیں اور آپ کو ہر شخص کو ضرورت ہے آج یہ قبریں عبادت کا ذریعہ بن گئی ہیں شرک کا ذریعہ بن گئی ہیں اور لوگ مسجدوں کو تو آباد نہیں کرتے جا کر کے مزاروں کو آباد کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے ان کی زیارت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن زیارت کر لینا ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اس لیے لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور نہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار جانا جمرات وغیرہ کو قبروں پر یا مزاروں پر ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور لوگوں کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں بھی کر کے رکھی ہیں اور بے سروپا واقعات جھوٹے واقعات جو مزاروں کے جو متولی ہیں جو سجادہ رشی ہیں وہ گڑھ کر کے بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جو قبروں اور مزاروں پر جاتے ہیں ان کو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں جو کہ سر جھوٹے واقعات ہوتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا ان کا مال بھی جاتا ہے ان کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے اور ان کی باتیں بھی خراب ہوتی ہیں ہر طرح کی خرابی اور فساد کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں اس لیے میرے بھائیوں ساری چیزیں کرنا حرام اور ناجائز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر برامین ہمیں ہر طرح کی جو ہے برائی سے محفوظ رکھے بدعا سے محفوظ رکھے امین وصل علی رب و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صاحب و جزاک اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ